رسول کا یعنی نیکی کے پلڑے کو وزنی کر دے گا سبحان اللہ اور الحمد یہ دونوں کلمے زمین و آسمان کے مابین خلا کو پر کرتے ہیں نماز نمازی کے لیے نور ہے صدقہ صدقہ کرنے والے کے لیے ایمان کی دلیل ہے اور صبر صبر کرنے والے کے لیے روشنی ہے اور قرآن تمہارے حق میں یا تو تمہارے خلاف دلیل ہوگا ہر شخص روزانہ اپنا سودا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یا تو خود کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا خود کو تباہ کر بیٹھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو تیئیس تہارت و پاکیزگی، تحارت کا معنی اور باطنی، محسوس اور غیر محسوس ہر قسم کی اور سے بچنا اور شرعن، تحارت کے ازالہ یا محض ثواب کو بھی تہارت کہتے کہ نماز چونکہ تہارت کے بغیر درست نہیں ہوتی تو گویا یہ ایمان کا نصف حصہ ہے مترجم کی رائے میں یہاں شطر کے معنی نصف کے بجائے عظیم حصہ بھی ہو سکتا ہے اور عربوں کے یہاں کسی چیز کے عظیم حصے کو بھی شطر کہتے ہیں ویسے یہ لفظ نصف کے معنی بھی مستعمل ہے الحمدللہ میزان عمل کو بھر دے گا یعنی ان الفاظ کو پڑھنا اور ان کے معنی کو ذہن میں مستحضر کرنا یعنی ان کے معنی و مفہوم کو سمجھنا اپنے ذہن میں اس وقت اس مفہوم کو حاضر کرنا اس کا ثواب میزان کو وزنی کر دے گا انسان اپنے اختیار سے جو اچھے کام کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے تو اسے حمد کہتے ہیں اور میزان سے مراد وہ ترازو ہے جس میں قیامت کے روز عمال کا وزن کیا جائے گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے منجس پی اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے منزہ اور پاک سمجھنا جو اسے لائق نہیں نماز نور یعنی نور کا سبب ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کے راستے کو روشن کرنے والی ہے یا یہ مراد ہے کہ نمازی کے چہرے کو منور کرے گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص نماز کی محافظت کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اسے پڑھتا ہے تو روز قیامت نماز اس کے لیے نور برہان اور نجات کا سبب ہوگی مسند احمد حدیث نمبر 6576 ابن حبان حدیث نمبر ہزار چار صدقہ صدقہ کرنے والے کے لیے ایمان کی برہان یعنی واضح اور قطعی دلیل ہے صبر روشنی ہے یعنی صبر کے ذریعے اندھیرے اور مشقتیں ظائل ہو جاتی ہیں تکلیفیں مٹ جاتی ہیں القرآن حجت القلیک یعنی اگر تو قرآنی احکام پر عمل کرے تو قرآن تیرے لیے حجت ہوگا اور تو اس کے انوار سے ہدایت پائے گا اور اگر تو اس کی منع کردہ اشیاء چیزوں سے اور امور سے کاموں سے اجتناب نہ کرے اور اس کے احکام و حقوق کی ادائیگی سے ایراز کرے تو یہ تیرے خلاف حجت ہوگا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو یہ قیامت کو تلاوت کرنے والے کے حق میں سفارش کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ है नंबर اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد پاکیزگی نصف ایمان ہے اتہور کے لفظ میں تا مضمون ہے اور یہ مصدر ہے اتہور تا پر زبر ہو تو اس سے وہ چیز مراد ہوتی ہے جس سے تہارت کی جائے یعنی پاکیزگی حاصل کی جائے اسلام دن فطرت ہے اس لیے طہارت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے طہارت جسم کی ہو یا لباس کی جگہ کی ہو یا روح کی ظاہری صفائی باطن پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس کے کپڑے میلے اور بال پراگندہ تھے آپ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا مجھے سادگی پسند ہے آپ نے فرمایا یہ کوئی سادگی نہیں سادگی میں بھی صفائی ہوتی ہے اجلا لباس پہن کر آیا کرے واضح رہے کہ اس زمانے میں پانی کی اربوں میں بڑی قلت تھی اور اربوں میں جو دھوپ پڑتی ہے اس کی شدت کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اپنے अपने घरों में बैठकर आज तो اربوں में ایسی کی اور نہ جانے کن چیزوں کی فراوانی ہے لیکن اس زمانے میں نہیں تھی لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے لوگوں کو ایک دوسرے کی بو غلط طور سے محسوس نہ ہو اسی لیے کچا پیاز لہسن اور اس طرح کی چیزیں کھا کر مسجد میں آنے سے سختی سے منع کر دیا گیا. کیونکہ اس سے نمازیوں اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تہارت کی اہمیت کے پیشے نظر اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا جرم سورل مدت آیت چار اور پانچ, اپنے کپڑے توبہ کرنے والوں اور صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے اہل قبا کا رواج تھا کہ وہ پانی سے استنجا کرتے تھے تاکہ خوب نظافت و صفائی ہو سکے اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند آیا تو قرآن کریم میں ان کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی آیت 108 قبعہ میں ایسے لوگ ہیں جو انتہائی نظافت پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی نظیف لوگوں سے صاف لوگوں سے محبت رکھتا ہے طہارت و نظافت کی اہمیت کی بنا پر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتطہور شطر الایمان صفائی اور طہارت نصف ایمان ہے یا ایمان کا عظیم جز ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی نہ خیانت کے مال سے صدقہ قبول ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو جو شخص سنت رسول کے مطابق صحیح وضو کر کے نماز ادا کرے اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پانی منگوا کر لوگوں کو وضو کر کے دکھایا اور فرمایا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو کیا کرتے تھے پھر فرمایا میں نے آحرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص میری طرح وضو کرے دو رکت نماز ادا کرے اور ان میں اپنے دل سے گفتگو نہ کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو چھبیس اور وہ ان میں اپنے دل سے گفتگو نہ کرے دو رکت نماز ادا کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر یعنی وضو کرتے وقت انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہو اور وضو کی درستگی پر ہو دو رکت نماز ادا کرے اپنے آپ میں بھی وہ خیالوں میں گم نہ ہو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے ذکر الہی اس کے بعد آپ نے ذکر الٰہی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا الحمد کا کلمہ میزان کو الحمد خلا کو بھر دے دے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے قرآن کریم میں ہے اکبر اللہ تعالی کا ذکر بڑی چیز ہے تو میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا سورہ بقرہ آیت ایک سو باون اللہ تتمین القرو خبردار اللہ تعالی کی یاد سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے آیت دنیا میں لوگ کہاں کہاں سکون ڈھونڈتے کن کن چیزوں میں سکون ڈھونڈتے دولت کمانے کے لیے اپنا سکون غارت کر دیتے دنیا کی لہو و لب اور آسائش کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سکون غارت کر دیتے ہیں اور سمجھتے رہتے ہیں کہ اگر یہ مل جائے وہ مل جائے تو سکون نصیب ہو جائے جبکہ اللہ نے اپنے ذکر میں سکون رکھا ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کی مثال زندہ کیسی ہے اور اسے یاد نہ کرنے والے کی مثال مردہ کیسی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی ایک صدقہ صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث آگے آئے گی کچھ لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کر سکتے تو آپ نے فرمایا تمہیں سبحان اللہ اللہ اکبر الحمد للہ اور لا وغیرہ پڑھنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے दूसरी حدیث में है, کہ نادار صحابہ جن کے پاس دولت نہیں تھی کمزور تھے غریب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ صاحب مال و دولت صاحب سروت صحابہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور دیگر عبادات بجا لاتے ہیں البتہ وہ صدقہ بھی کرتے ہیں ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جب تم وہ کرو گے تو تم آگے جانے والوں کو جا ملو اور بعد والوں کو بہت پیچھے تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ 33 تینتیس تینتیس اور اللہ اکبر 34 مرتبہ کہا کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آسان عمل ایسے ہیں کہ جو مسلمان ان پر کاربند ہو جنت میں جائے گا مگر عمل کرنے والے بہت قلیل ہیں ایک عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ دس دس بار کہا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا عمل یہ ہے کہ رات کو جب بستر پر آئے تو سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ للہ تینتیس بار اور اللہ اکبر چونتیس بار کہے یہ زبان پر سو کلمے ہوں گے اور میزان میں ایک ہزار تم میں سے کون روزانہ پچیس سو گنا کرتا ہے صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ انسان ان پر مداومت کیسے نہیں کرتا یعنی ہمیشہ کیسے نہیں برتتا فرمایا بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اسے مختلف کام یاد دلاتا رہتا ہے اسی طرح جب وہ بستر پر آئے تو اسے مختلف خیالات اور وسوسوں کے کے بعد غافل کر کے سلا دیتا ہے اور وہ سو جاتا ہے سنن ابی داؤد حدیث نمبر پانچ ہزار پینسٹھ جامع ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو دس سننجا حدیث نمبر نو سو چھبیس نماز نماز دین کا بنیادی رکن ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اسلام اور عن بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے آیت 45 ایک حدیث میں ہے جو شخص نماز کی حفاظت کرے تو یہ اس کے لیے نور اور ایمان کی دلیل اور قیامت کے دن ذریعہ نجات ہوگی اور جو نماز کی حفاظت نہ کرے یہ اس کے لیے نور ثابت نہ ہوگی مسند احمد نے حدیث صحیح ابن ہزار حدیث نمبر سڑسٹھ صدقہ آپ نے صدقہ کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں فرمایا صدقہ صدقہ کرنے والے کے ایمان کی دلیل ہے اسلام میں صدقہ کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا من صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سولہ صدقہ جب خلوص اور محض رضاء کے لیے کیا جائے تو معمولی صدقہ بھی انسان کی نجات کا سبب بن سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سترہ اور مسلم شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار سولہ میں ہے صدقہ کر کے جہنم سے بچ جاؤ خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2588 میں ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر صبر صبر روشنی ہے صبر کا مطلب ہے گناہوں سے باز رہنا عبادت پر صبر کا مطلب ہے عبادت کو دوام کے ساتھ کیے جائے مسائب و علام کو برداشت کرنا اور جزوفض نہ کرنے کو بھی صبر کہا جاتا ہے مصیبت یا پریشانی آئے تو صبر کرنا چاہیے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی کے یہاں خوشخبری ہے فرمایا جیسا کہ سرح بکرا آیت 155 اور 156 میں ہے بِشَيءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ پچپن مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ ہے اور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف و حراس اور بھوک سے اور و جان اور پھلوں میں کمی سے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے کالوں راج ہوں جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شک اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے صبر کرنے والوں کی اللہ نے یہ صفت بتائی کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی تقدیر پر اپنی رضا کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں ہماری جانیں اور ہمارے اموال سب کچھ اللہ کی ملکیت ہیں اس لیے ارحم الرحمین اگر اپنے غلاموں اور ان کے اموال میں تصرف کرتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے صبر کی تین قسمیں ہیں الصبر اطاعت پر استقامت اختیار کرنا یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہنا اس سے پیچھے نہ ہٹنا فرض ادا کرنے کا دل نہ چاہے پھر بھی فرض ادا کرنا الصبر صبر انلماسیہ گناہ اور برائی سے باز رہنا برائی کرنے کا موقع ہے حرام کھانے کا موقع ہے رشوت لینے کا موقع ہے چوری کرنے کا موقع ہے ذنا کرنے کا موقع ہے لیکن پھر بھی اللہ کے خوف سے ان برائیوں سے بچ جانا اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا اللہ سے ڈر کر اللہ کی جنت کی امید میں جہنم سے جہنم سے محفوظ رہنے کے خوف سے برائیوں سے باز رہنا اللہ کی رضا کے لیے برائیوں سے باز رہنا نمبر تین صبر فل مصیبت تکلیف اور مصیبت کے وقت جز و فض نہ کرنا چیز پکار نہ کرنا اللہ نے تو ہم سب کچھ چھین لیا ساری آزمائش ہمیں پر اللہ نے ڈال دی اس طرح کی غیر ضروری بکواس نہ کرنا بلکہ ایسی مصیبت کے وقت اللہ سے دعا کرنا اس پر صبر کرنا پڑھنا اللہ پڑھنا اور ان تکلیفوں کو دور کرنے کی تدبیر کرنا صرف دعا نہیں دعا کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے بہت سے لوگ آدھی سچائی مانتے ہیں. صرف دعا کرتے کوئی تدبیر نہیں میرے بھائی کوئی بھی مصیبت تدبیر اور دعا دونوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اس حدیث میں چھٹی چیز قرآن کریم کا ذکر ہے القرآن حجت اللہ او علی اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا جو شخص قرآن کریم کو پڑھے سمجھے اور اس کے احکام کی پابندی کرے تو یقینا یہ قرآن و شخص کے حق میں حجت اور فلاح و نجات کی دلیل ہے اور جو شخص اس کی پرواہ نہ کرے غفلت کا شکار ہو اور اس کے احکام کے خلاف زندگی گزارتا ہو تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن اس کے خلاف حجت ہوگا ایسے لوگوں کے خلاف خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے ہاں مقدمہ دائر کرتے ہوئے فرمائیں گے جیسا کہ سورہ فرقان آیت تیس میں ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور رسول اللہ کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قرآن صاحب قرآن کے لیے قیامت کے روز سفارشی بن کر آئے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 804 مسند احمد حدیث نمبر 6626 اور مستدرک حاکم جلد ایک صفحہ نمبر پانچ سو ہے روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن کے وقت کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اسے رات کو نیند سے روکے رکھا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول ہوگی آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص محنت و کوشش کر رہا ہے اور اپنے نفس کا سودا کر رہا ہے کوئی نیکی کر کے اسے آزاد کر رہا ہے اور کوئی گناہ کر کے اسے ہلاک کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی کوشش میں مصروف ہے اگر وہ اللہ تعالی کا متی اور فرم ہے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچا لیتا ہے اور اگر کوئی شخص اللہ کا نافرمان ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی اور بربادی کے گڑھے میں دھکیل رہا ہے اے اللہ تو ہمیں ان تمام نیکیوں کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے ان تمام گناہوں سے ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ کر دے جو تیرے غضب کو بھڑکانے والا ہے اے اللہ ہمیں وہ ہدایت دے جو تیرے نزدیک ہدایت ہے آمین